بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھترواں مکتوب خوف اور رضا کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین اللہ تمہیں سلامت رکھے سلام اور دعا کے بعد معلوم ہو کہ مرید کے لیے خوف اور امید ایسا ہی ضروری ہے جیسا پھولوں کے لئے سایہ اور دھوپ اگر ہمیشہ سایہ ہی ہوتا تو پھل نہ پکتے اور اگر ہمیشہ دھوپ ہوتی تو وہ جل جاتے جب تک یہ دونوں جمع نہ ہو جائیں باغ باغے جہاں میوہ مقصود سے برآور نہیں ہوتا اسی طرح مرید کے لیے پیر کی نوازش اور لطف کا سایہ اور اس کے آفتاب قہر کی گرمی زمانے میں اس کو پختہ کر دیتی ہے کبھی بغیر سبب کے نوازشیں کہتی ہیں کہ یہاں آ جاؤ کیونکہ یہاں کتوں کے پاؤں کی گرد سے دوستوں کی آنکھوں کا سرما بنایا جاتا ہے اور وہ کلب ہم بیس ہی ان کا کتا چوکھٹ پر پاؤں پھیلائے ہوئے ہے کہ خلت سے قیامت تک نوازتے ہیں اور کبھی وہ قہر و جلال جو بغیر کسی سبب کے ہوتا ہے ڈانٹ دیتا ہے الحذر و دور ہو دور ہو وہ معلم الملکوت جو سات لاکھ برس تک متکف درگاہ رہ چکا تھا اس کے بدن سے ملکوتی پوشاک اتار پھینکی و اور وہ ان الیکر نعمتی الہیوم دین و انََََََََََ عل کا لعنتی ال یومدین اور تجھ پر قیامت تک میری لانت ہے کا داغ اس کی پیشانی پر لگا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک بیگانے تھے ان کو بتخانے سے اٹھا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں ان لم ابیتا و ان تلی ام ابیتا میں تیرے لیے ہوں تو چاہے یا انکار کرے اور تو میرے لیے ہے تو چاہے یا انکار کرے اور کبھی اس بل ام باور کو جو یگانہ روزگار تھا اور اس میں اعظم کی خلت رکھتا تھا مسجد سے باہر نکال کر کتوں کے طویلے میں باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فمت الحمل القلبی ان تحمل علیہ یلحت اوترک یلحت اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے کہ جب اس پر بوجھ لادا جاتا ہے تو ہاپتا ہے اور نہیں لادا جاتا تو بھی ہاپتا ہے کبھی ہزاروں رنج و بلا کی چکیاں مرید کے سینے پر رکھ کر مردود کر دیا کرتے ہیں اور کبھی خلوت قدس کے لاکھوں رہنے والوں کو ان کے استقبال کے لیے بھیجتے اور پرت پرتپاک خیر مقدم کر کے بلاتے ہیں کبھی پہاڑ برابر نعمتیں بخشتے اور کبھی ایک ایک تنکے کا حساب لیتے ہیں کبھی بہشت میں صدارت کی مسنت پر بٹھاتے ہیں اور کبھی نکال باہر کرتے ہیں اور در پر پڑے رہنے کے کی بھی اجازت نہیں دیتے اسی طرح ابھی کبھی اس کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں اور کبھی اسے اپنے آپ سے بے خود اور مدہوش کر دیتے ہیں جب اس پر اپنی حقیقت کھل جاتی ہے تو پکار اٹھتا ہے اے خدا مجھے کتوں ہی کی جگہ کے لیے قبول فرما اور جب اسے بے خود بناتے ہیں تو وہ انلحق اور سبحانی کی رٹ لگاتا ہے یہ دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں جہاں تک آب و گل کا تعلق ہے کتے کے سوا اور کیا قدر ہو سکتی ہے اور جہاں وہ نفخ تو فی ہی میں روحے میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی کا تعلق ہے وہاں ان الحق اور سبحانی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا یہاں علم و عقل اوندھے ہو گئے ہیں اور پیر و مرید حیران و ششدر ہیں اس جگہ فعال لما یرید جو ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے یح فعال ما میں یش ما میں یرید اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے کا عمل اور دور دورہ ہے یہاں گرانا اٹھانا ران نہ بلانا کبھی نوازش و کرم اور کبھی خشم اور بے رخی تم جانتے ہو کیا ہے ملک و مال کی بلاؤں کو کھاڑ پھینکنا ہے اور شراب لطف پلا کر مت مست کر دینا ہے اور زمانے کی گردش میں سختیاں جھیل کر پختہ کرنا ہے جیسا کہ وہ پھل اگر رجاحی رجا ہوگی تو سستی اور کاہلی کے سبب خام رہ جائے گا اور اگر سرتاپا خوف خوف ہوگا تو نا کی بھٹی میں جل کر راکھ ہو جائے گا اس لیے ضرورت ہے کہ خوف و رجا برابر قوام کر کے معجون بنایا جائے تاکہ مرید کی بیماری کا علاج ہو سکے کہا جاتا ہے کہ مرید کے لیے خوف و رجا پرندوں کے دو شہ پر کی حیثیت رکھتے ہیں اگر دونوں پر برابر ہیں تو سیدھا اڑے گا اور اگر ایک کم اور ایک زیادہ ہوگا تو ٹیڑھا اڑے گا اور اگر صرف ایک ہی پر ہوگا اور دوسرا نہ ہوگا تو یقیناً وہ پرندہ مر جائے گا مشایخ کی کتابوں میں ہے کہ رجا اتنی ہونی چاہیے کہ اگر دنیا بھر کے گناہ اور نافرمانی تنہا ایک شخص میں ہوں اور وہ یہ آواز سے سنے کہ بہشت میں ایک شخص کے سوا دوسرا نہ جائے گا تو وہ, یقین کر لے کہ وہ میں ہی ہوں اور خوف بھی اتنا ہو کہ اگر سارا سارے جہان والوں کی طاعت و عبادت کسی ایک شخص میں ہو اور وہ یہ آواز سنے کہ دوزخ میں بجز ایک آدمی کے دوسرا نہ جائے گا تو وہ یقین کر لے کہ وہ آدمی میں ہی ہوں اگر مرید کے لیے رجا پر خوف کا غلبہ زیادہ اچھا ہے سالقان طریقت پر خوف اتنا طاری ہے کہ اگر کوئی صاحب نظر دیکھتا تو کہتا کہ یہ تو رحمت حق ہے سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مریدوں میں یہ باتیں جتنی دیر میں اپنے مجاہدہ اور خلوت نشینی سے حاصل ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ جلد اس گروہ کی خدمت سے میسر ہو جاتی ہے اصحاب کہف کی کہانی ہر اقل مند کے لیے اس پر گواہ ہے وہ محض ایک کتا تھا جو مردان حق کی خدمت میں رہ کر چند قدم چلا انسانی شرف نصیب ہوا شیر سگے اصحاب کہف روز چند پیے نیکان گرفت مردم شد اصحاب کہف کا کتا چند روز نیکوں کی صحبت میں رہا آدمی بن گیا بعض صحابہ رضوان اللہ میں سے شروع شروع میں بتوں کے سجدے کے لیے جھکے اور زنار باندھ کر غفلت و بیگانگی میں عمر کا حصہ بسر کیا اور یک انہیں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی دولت مل گئی چند دن اس آستانے پر جب سائی کا شرف حاصل ہوا پھر کیا تھا مرید سے مراد اور بیگانہ سے یگانہ بن گئے ہر ایک خلیفہ اسلام اور مقتدائے دین بن گیا یہ تو اس دنیا کا حال ہے جب کل آئے گا تو ان میں سے ہر ایک کا چمکتا ہوا سورج اور چاند کی طرح تم چمکتا ہوا دیکھو گے ہر ایک کا چمکتا ہوا چہرہ سورج اور چاند کی طرح تم چمکتا ہوا دیکھو گے نقل ہے کہ جب اہل بہشت جنت میں داخل ہو چکیں گے اور حور و قصور کے ساتھ شراب طہور کا جشن مناتے ہوں گے اس وقت اچانک ایک بجلی کی خون نظر آئے گی جس کی چمک دیکھ کر جملہ ساکنانے خلدے بریں سجدے میں گر جائیں گے اور پکار اٹھیں گے الجبار علین ہم پر خداوند تعالی نے تجلی فرمائی ہے کہا جائے گا افسوس اے ناواقفو ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ابھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں تشریف لے گئے ہیں یہ چمک آپ کی چادر کے ایک کونے کی تھی اسی سے سمجھ لو کہ اس گروہ کی صحبت اور خدمت کیا چیز ہے شعر شرف خواہی مقیلان مق مق مقی گرد کے زود ازد مقبولان مقبل شود مرد اگر تو بزرگی چاہتا ہے تو برگزیدہ لوگوں کے آستانے کا چکر کاٹ کیونکہ بزرگوں کی صحبت سے آدمی جلد برگزیدہ ہو جاتا ہے تم جو کچھ کرو اگر چاہے وہ تھوڑا ہی صحیح لیکن خلوص دل اور صداقت سے کرو خلوص تو وہ ہے کہ اس راہ میں خلق اللہ کا خیال ہی نہ آئے کہ لوگ دیکھیں اور صداقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھلا دو جب تم اس مقام تک پہنچ گئے اور یہ خونخار بیابان طے کر چکے تو تمہارے ساتھ ریا و جب کا کوئی واسطہ اور سروکار نہ رہا جب یہ دونوں حجاب اٹھ گئے تو تمہارے لیے اس درگاہ مقدس میں کوئی روک ٹوک اور پردہ کہاں مکاشفتن فی مکاشفہ نورن فی نور مکاشفا میں مکاشفا اور نور میں نور نظر آئے گا پردہ تو نا محرم کے لیے ہے جب تم محرم ہو گئے تو حجاب اٹھ گیا محرم وہی ہے جس نے اپنی ذات سے بیگانگی کی نجاست اور ناپاکی کو غسل دے کر پاک کیا ہو کیونکہ تمہارا قرب اپنے سے دور ہو جانے میں ہے اور قرب کا اور کا معمولی نشان مراقبہ اور محافظت ہے در حقیقت جس راہ نے ذرا بھر بھی اپنے آپ کو کسی محل مرتبہ یا مقام کے لائق سمجھا اور اپنے اوپر نظر ڈالی وہ عالم بعد اور مکر میں ہے نہ کہ قرب میں تم نے نہیں دیکھا کہ فرشتوں نے بہت خوش ہو کر اپنے اعمال دیکھے اور بول اٹھے نحنو سب بحمدک ہم تیری حمد کے ساتھ تصبیح کرتے ہیں شہنشاہ فراہین اور حاکم امور عالم ارادے سے باہر نکلا اور حکم دیا اس جدولی آدم اس مشتق آدم کو سجدہ کرو تاکہ تمہاری تصبیح کی قدر و قیمت تمہاری آنکھوں سے گر جائے وسلام